<تصفيق> رب سرح صدري ویستدری ملی با حلول اقدات من نسانی قرقونی رب سبن علم اللہم حب بلینا لیمان وزینه في قلوبنا اکره لینا الكفر والکسوق والعسیان اجعلنا من غاشدین اللہم زیننا بزینة لیمان وجعلنا اقدات محتدین مالا عبد من اللہ السبن العليم من الشیطان ودیم من حمزی ونفقی ونفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صبل و ط صبص ابتدائی آیات کی تشریح ہو چکی ہے قسم ہے زمانے کی بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں اور خسارہ سولہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے جیسا کہ اللہ نے کہا خسیرت دنیا والآخرہ جب انسان خسارہ ہوگا تو دنیا کے اندر بھی تو بیچ اندر پریشان رہے گا میں ہوگا تو اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا زندگی کی جی تنگی سے مراد صدر اس کا سینہ تنگ کر دے گا وہ تنا واہر و لبی سماشا وکل اماشا و اگر اگرچہ سب سے اچھا کھانا کھائے سب سے اچھی سواری پہ سوار ہو سب سے اچھے مکان میں رہے تو ان نقل و حما یقل و سعل القین فوفی قلق ان وحیر جب تک دل کو سکون نہیں ہوگا ہمیشہ تکلیف اور پریشانی میں رہے گا کیوں اس لیے کہ خوش رکھ بنیاد پر انسان کو سکون نہیں مل سکتا کیونکہ اللہ نے کہا لا اللہ تطمئن القلوب نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایادین امن و عام الحت جو ایمان لائے ایمان کی تفصیل ہو چکی ہے اور عام الاسوال سے متعلق چل اور امن صالح کی شرط کیا ہے یہ بھی بتایا گیا اور امل صالح کو صالح کیوں کہتے ہیں صلاح کے معنی درستگی جب انسان کامل کرتا ہے تو اس کے حالات درست ہوتے ہیں اور اس بارے میں دعایتیں پیش کی گئی یہ صلاح کو امال صحیح اور درست بات کہو گے تو اللہ تمہارے امال کی اصلاح کرے گا اور جب اعمال درست ہوں گے تو حالات درست ہوں گے جب اعمال درست ہوں گے تو سورہ محمد کی آیت نمبر دو والذین امن عوام الحت و امن البیمان محمد وَهُوَ الحق مبی قفران سیاحتی مصلاحب عان اور عامل سالح کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں داخل ہیں یہ بھی تفصیل عامر صالح کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی داخل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم کی عیت نمبر ایک سو اکانوے ایک, سو اکانو ایک, سو اکانو ایک, سو ایک سو دس باتوں کی رسید کی قل تعالى واترموا حرم ربكم عليكم اللّا تشركوا و وبالوالدين احسانا ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلك مصراكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال يتم إلا بالذي أحسن ولا تقربوا مال يتم إلا بالذي أحسن اوف القیل میزا نب القصلہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور اس کے بعد پرابتاروں کے ساتھ اور نہب کسی جان کو قتل نہ کیا جائے اور ناپتل میں کمی مت کرو بحرائی کے جا قریب جاؤ اسی طرح اللہ نے سور نشا نمبر چھتیس میں عمل صالح کی تفسیر کی عمل الصالحات میں عابد اللہ ولاشر کو بھی سہی ہے ابیل والی نے ودل قربہ سمجھ میں آ رہا ہے نا بولی معلوم ہے نا بولم ساکین ابن صبیل ہے نا اسی طرح اللہ تعالی نے عمل صالحہ میں سورہ بلی اسرائیل میں فرمائے وقب اللہ تعبد اللہ وینسان غفور فعطیز القربہ حقوبین ابلصب دید تبدیر خراب داروں کا یتیموں کا مشکینوں کا حق و فضول سے بنا کیا ان المبدیدی نے کہا الاخوان شہید فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں پھر اللہ نے ناخیضان کو قتل کرنے سے زینا سے بنا کیا یہ سب عام صالح کی تفسیر ہے یعنی پورا قرآن جو ہے عمل صالح کی تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر تفسیر. کرنے کے جو کام کرنا ہے جو نہیں کرنے کے نہیں کرنا اس لیے اللہ آپ نے فرما عید امر تو کم بشی نفا جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کرو عیدہ نہیں تو عیدہ نہیں اور جب کسی چیز سے روک دوں تو ہم علیہ السلیہ جو کام حق اللہ حقل عباد میں وہ بھی دو طرح کے جو کام کرنے کے کی کیے جائیں جن سے اللہ نے منع کیا ان سے تو کرنا بھی عبادت اور چھوڑنا بھی عبادت جس طرح آپ نے فرمائی و معیا خدا الحا الکلمات بہن یا مربہ کون ہے جو ان سے ان کلمات کو سیکھے تاکہ اس پر عمل کرے یا ان لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کرے سکھانا یعنی پہنچائے بھی عمل بھی کرے بھدر بحریہ نے کہا نہ یا رسول ہوگا آپ نے فرمایا اتقل مہاری اتقل کون آبد انداز اللہ کہ حرام چیزوں سے بچو تم لوگوں میں سب سے بڑی بات ہو جاؤ اور آپ نے فرمایا واحب علی عقیق مات وحب علیہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بنو گے اور آگے فرمائے وہ حسین لکن کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کیا رہو گے مومن بنو گے کرنے اور نہ کرنے دونوں دونوں عمل ہیں زیادہ مت حسف نہ خطرت ودہ کہ زیادہ حسنا جو ہے انسان کے دل کو مردہ کر دیتا تو الادین الحاد کے اندر یہ ساری چیز داخل اس لیے امام شافی نے جو فرمایا لمح لکفت اللہ پورے قرآن کو نہیں نازل کرتا صرف اس صورت کو نازل کرتا تو یہ صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے <تصفح> کافی کافی ہو جاتی اور اگر لوگ اس صورت کو غور کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اعمالِ صالحہ کی کمی کا ذکر کیا خاص طور سے جہنم میں جانے والوں کے لیے علوطرا عید المجرمون نا کسوروس ہی ان درب ہی مربع ابسرنا اور سمع نہ اس کے بعد کیا کہا فرض نا نا عمل لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جب سامنے لائی جائے گی میدان مشرق کی جو دہشت ہوگی اس وقت انسان یاد کرے گا کہ ہم نے عمل میں کمی کی ہے نا فرض نا سالح. عمل کا احساس ہوگا کہ ہم کو اور عمل کرنا چاہیے یوم یہ تدک کرو انسانوں انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. یعنی کمی کو محسوس کرے گا اسی طریقے سے عمل سالے کی بنیاد پر جو ہے اللہ کا عذاب آیا علیہ السلام کے بیٹے پر جمع علیہ السلام نے دعا کی ان نبنی من اہلی و ان ن حق میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا تیرا وعدہ حق ہے تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا جل یا نوح جلا لو من سے منہ عمل انسال صالح اس کا عمل تو تھا لیکن صالح نہیں تھا تو عمل صالح کی کمی سے اللہ تعالی کا عذاب ہے اور عمل صالح کی زیادتی سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں جو آئے تھے پچھلے درس میں فاشكي بيون ورسك وشاعة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كأنف لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من تجري من تحت الانعار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودى ودى كمانا كمانا كمانا محبة نیکا ملكي بنية ما تقرب إليه عبدي بشيء حب إليه مما افترضت وعيه يعني لسالي محبة بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کب اللہ سے فرائض پر عمل کرنے سے اور فرائض میں اسلام کے ارکان تو ہیں ہی اسلام کے پانچواں ارکان معلوم ہیں نا لیکن فرائض میں طلب علم بھی ہے یہ بھی نہ فرائض میں داخل طلب العلم فرید فرائض میں سب سے پہلے فرض ہے علم فائل منہ اللہ فائل اللہ وسطیٰ فری دم کے بھی اللہ حکم در علم حاصل کرنے یہ بھی فرائض میں داخل تو فرائض کے ذریعہ بندہ اللہ سے قریب ہوا علام علیہ السلام ولازاء الگری تقرر حتو وحب فی الدہ حب الدیب و بصر الندیب سے ربی و رجلہ اللتھی یمشی بح و یح دہ ہے نا فرائض کے ذریعہ بندہ قریب ہوگا اور نمافل کے ذریعہ بندہ محبوب بنے اللہ سے قریب ہوئے اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ سے اللہ کا محبوب ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے اس لیے جب نوافل کا عمل کرے گا نوافل میں علم کے باب میں نوافل فرن علم کے علاوہ نوافل علم جو اضافی علم حدیث تفسیر قرآن اضافی علم اسی طریقے سے نماز کے باب میں نوافل عبادت دیکھ لیں صدقہ و خیرات میں نوافل صدقہ خیرات نفلی روزے مخلوق کے ساتھ بھلائی امربی معروف اور نہیں انل من راستے سے تکلیف دے چیز دور کرنا کسی کے قرضے کو ادا کر دینا کسی کی بھوک کو مٹا دینا یہ سب نوافل ہے یا نہیں یہ جیسے عبداللہ بن عمر کے روایت آزم افضل العامہ سرور تدخیروں والے عموماً کسی مسلمان کو خوش کر دینا او تک شفا نہ یا اس کی تکلیف کو دور کر دینا اب تقدیاندین یا اس کے قرض کو ادا کرنا اتر تر دعائیں جو اس کے بھوک کو مٹانا یعنی کھانا فراہم کیجئے کھانا کھلائیے وہی تعمیر مسکین وسیلہ مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو یہ بھی عام علی میں ہے نا وافل میں فلقتا ہے ملاقبہ اما دورا ملاقب کا ملاقبہ گھاٹی کا راستہ کیا فق و رقبہ غلاموں کو آزاد کرنا غلاموں کو آزاد کرنا واجب نہیں ہے جہاں واجب ہے وہیں پر ہے کفارہ میں لیکن مستحب ہے او یہ فی فیمین یتیم اصرم بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا یتیمن دام خرب کو مسکین دام طر یا خاکالود مسکین کو یعنی جن کے پاس رہنے کے لئے گھر بھی نہیں یا پورے بدن میں مٹی لگی ہوئی ہے گرد و غبار میں ہے گھر نہیں اس کے پاس تو یہ سب بنا یزارو آپ دے تقرب نوافل میں داخل ہے تو یہ نوافل میں ہر میدان میں نوافل ہے عبادت کے بعد میں معاملات کے باب میں دعوت کے میدان میں بلائی کے میدان میں علم کے باب ہر میدان میں نوافر الوافل ہے سمجھ میں آگے اب سوچتے چلے یہ جی ملتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ نوافل کرے گا تو میں بندے سے محبت کرتا ہوں جب بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سنتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے ذریعے انسان کے جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے. دل کی حفاظت ایمان کی حفاظت جسم کی حفاظت مال کی حفاظت ہوتی کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے منسلّ صبح فوفی دن وط اللہ ہوا نا صبح کی نماز پڑھ ہے اللہ کی گارنٹی میں ہوا کہ نہیں ہوا اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کہ یا پھس اللہ یا پھس اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہوئی یا نہیں انت تنسر اللہ کو یہ سب بھی اخدام کو بولے انسر اللہ کو انسر تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کان ہو جاتا ہے یعنی کان کو برائی سمجھائے گا بس ری یو سر بھی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے یعنی آنکھ کو برائی سے اللہ بچایا اگر کوئی آدمی آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے فیس بک پہ دیکھ رہا ہے موبائل پہ دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اس کی حفاظت نہیں کی سمجھ اور پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے چلتا ہے غلط جگہ پہ کوئی چل کے جاتا ہے گندے کام کرتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب آدم کے بیٹے کابل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس کے لیے اس کے عمل کو بد خوشنما بنا دیا یعنی اللہ نے اس کو گناہ میں ڈالا گناہ کی وجہ سے کیونکہ دل میں فساد تھا اسے دل میں کیا تھا فساد, فساد, فساد تھا کیونکہ جب آدم اور دونوں بیٹے نے جو قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی کیوں اللہ تعالی نے فرمایا فعل نب ابن یاد قربا قربان علام تقبل تقب اللہ مطیل ال اللہ نے کہا مطلب قبول کرتا ہے اس کا مطلب حابل متقی تھا اور قابل جو قاتل تھا وہ غیر متقی تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی پھر دل کے فساد کی وجہ اس نے بھائی کو قتل کیا تو جتنے گناہ ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے جس اللہ نے نےتیہ نفل ونی اسرائیل کو اللہ نے چھوڑ دیا چالیس سال تک بھٹکتے ہوئے کہاں وادیتی میں کہ ٹھیک پہلے کہا تھا وید قلنا قلو حاد اس بستی میں داخل ہو رہا استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے لیکن جب داخل نہیں ہوئی اسرین کے بل داخل ہوئے اور اللہ نے کہا مغفرت طلب کرتے ہوئے تو انہوں نے اللہ کے کلام کا مزاق اڑایا ہت کو ہندتا بولا ہت تاتن مانے گناہ کو ماپا ہندتا کہ میں تو اس کی سزا ملی نہ ان کو کہ نہیں ملی یتی ہوئی سال تک وادیتی میں کیا رہے پٹکتے رہے ہارون بھی چلے گئے مسال علیہ اسلامی دنیا سے چلوے سے یوشا بن نون کی قیادت میں جو پھر بیت المقدس فتح ہوا جب ان کے حالات درست ہوئے تھے تو اعمال کی سزا جو ہے دنیا میں بھی ملتی ہے اور انسان جب گناہ میں ہوتا ہے تو یہ گناہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے. اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو انعام ہے اور ہمارے دلوں میں نفرت ہے تو عذاب ہے الجماعت و رحمۃ عذاب اجتماعیت اللّہ کی رحمت ہے اور اختلاف اللہ کا عذاب ہے اگر سب ہم صحیح نہیں کرتے ہیں تو عذاب اللہ تختلیف و فصفو فتخلیف و قلوب صفو میں اختلاف نہ کرو ورنہ اللہ دلوں میں اختلاف ڈال دے گا دلوں میں اختلاف ما تو اثنان ما تو اثنان جب دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اور پھر ان میں اختلاف ہوتا ہے تو الا بدمت عہد و کسی ان میں سے کسی نے گناہ کیا اس سے دو بھائی میں نفرت ہوگی یہ نیک امال کے اثرات انسان کے قل پر نیک امال کے اثرات انسان کی زندگی پر نیک اعمال کے اثرات ہیں انسان کے اجتماعی زندگی پر انفرادی زندگی پر ہر چیز پر کسی طرح برے اعمال کے اثرات بحر الفظاد فلبر حری بیما کے سبق خوشکی و تریم فسادہ برے اعمال کے اثرات ان دلابل حرو مبیر رفق بدم یصیب ہو جو روزی اللہ نے مقدر کی ہے اسے انسان محروم ہو جاتا ہے گناہ کے سرات اللہ نے کہا والے گناہوں کی وجہ سے ہر ناخن لے جانور کو اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیا کر دیا حرام کر دیا امین الغن بخل چربی کو اللہ نے حرام کر دیا کیوں گناہ کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر فرمایا گناہ کی وجہ سے اللہ نے کہا یہودیوں کے دل کیا کر دیا اللہ نے سخت کر دیا تو گناہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا النعم گناہ جو نعمتوں کو کیا کر دیتی دی ہے ظائل کر دیتی دی. ہے آدم اور ہوا علیم السلام نے جب درخت کا وہ پھلکھا لیا تو اللہ نے کیا فرمایاما لباس ہما لباس اتر گیا ان لباس اتر گیا یکسفان عقیل جن جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانکنے لگے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ گناہ سے نعمتیں چھنتی, چھنتی ہیں اور, اور اسی وجہ سے اجتماعی گناہ کیا تو اللہ نے ہم سے نعمن کی نعمت نعمت چھین لی سکون کی نعمت چھین لی اللہ نے ظالم کو مسلط کیا تو یہ سب معاصی جس طرح نیک اعمال سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے برے امال سے نعمتیں چھینتی اس لیے آپ حضرت عمر بخط کی روایت ہے کہ کن تو من مہاجرین دس مہاجرین میں کا میں دسواں تھا یعنی دس آدمی میں سے میں بھی ایک تھا آپ نے کہا یا معاشر المس خصال اعوذ باللہ انتو پانچ ایسی خصلتیں ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان پانچ خسلتوں پانچ خرابیوں میں تم مبتلا ہو پانچ بیماریوں سے پہلے اللہ تمہیں موت ادا فرمائے قومین حیٰوبی تواہین وقن قوم کے اندر بے حیائی برائی ننگاپن ساری چیزیں فواحش میں داخل <سؤال> ہر وہ گناہ جس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہو اور انسان برائی کی طرف جاتا ہو اس طرح فواحش میں داخل تو اتب بہت سارے تو کی جمع تباہی پلیکس پلیک کی تقریباً بعد لوگوں نے بیس قسمیں بتائی ہیں پلیک کی کتنے قسمیں ان میں سے ایک کرونا تھا جیسا کہا ڈاکٹر کی تحقیق سے اور جہاں کی تکلیف یعنی بہت ساری تکلیفات میں ڈالے گا جس طرح امریکہ میں اگر پچھلے پانچ سالوں میں پانچ ہزار ایسی بیماریاں آئیں جو پہلے موجود مجزم. نہیں تھی برائی کی وجہ سے یہ سب بیماریاں آئیں عمانا قصقم المکیاں المیزین جو قوم ناپتون میں کمی کرے گی الفت البصنین اللہ کا کا نازل کرے گا وشید اللہ تعالیٰ خرچہ بڑھا دے گا خرچہ کا بڑھ جانا بھی اللہ کا عذاب ہے پہلے جو کم پیسے میں لوگ کھا لیتے تھے اب ہزاروں میں نہیں سو میں مان لیا کام ہوتا تھا اب لاکھ کافی نہیں ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ناپتون میں کمی کیجیے گا وشید وہ جوری سلطان اور ظالم اور جابر بادشاہوں کو مسلط کرے گا سالمان اور قانون کو مسلط کرے گا انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور کیا ہے ڈی جی کی کیا ہے وہ سی ٹیسٹی جی ایس ٹی جی ایس ٹی جی جی جی بھی اللہ کا عذاب ہے وہ جو, جو سلطان میں داخل جی ایس ٹی بھی کیا ہے اللہ کا عذاب ہے اور آگے کا عمام قومن زکاۃ علیہ الخطرہ میں سن جو قوم جو ہے زکوۃ کو روک لے گی تو اللہ بارش کے خطرے کو روک وما گی ولا عطلو ولا خفر قوم یومالم تحقمہ امت مافی کتاب اللہ اللہ جا اللہ باسمین جس قوم کے علماء جس قوم کے لیڈر جس قوم کے پیشوا اللہ کی کتاب نبی کی سنت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ ان میں اختلاف ڈال دے گا یہ بھی عذاب ہے اور دوسری بات ولا اختر الکتاب اللہ ولاسنت نبی اللہ جا اللّہ باسمین جس قوم کے علماء اور پیشوا اللہ کی کتاب نبی کی سنت کو نظر انداز کر دیں گے تو اللہ ان کو اختلاف میں ڈالے گا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ولا خفر قوم الحدہ اللہ صلی اللہ علیہ دن گئی فاخد و باد دی جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دے گی شریعت کو چینج کر دے گی اسلامی قانون پہ راضی نہیں دے گی یا کا قانون نصارہ کا قانون کرسچن کا قانون برادران وطن کا کلچر اختیار کریں گے تو کیا ہوگا اللہ ان پر دوسری ظالمی قوم کو مسلط کرے گا جو ان کے بعض املاک پہ قابض ہو جائیں گے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نہیں یہ سب اللہ اللہ ددین و عامل حاد کی ضد ہے اِّ لدین عم کسی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان الدین عامن عام الصول دنیا کے سارے اسلام خسارے گھاٹے میں ہے سوام لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور نیک عمل کے لیے کیا شرط بتائے گی نیک عمل ہونے کے لیے نمبر ایک کیا ہے اخلاص نمبر دو نمبر تین تخوہ یہ بھی میں نے نہیں بتایا تھا ان میں نے کہا ماں باپ کی اطاعت ماں باپ کی نہ فرمانی سے بھی ایک عمال ہے. سمجھ نا کیونکہ اللہ نے فرمائی امن اللہ وط رسول مطلب گناہوں کی وجہ سے امان ایک اعمال ضائع ہوتے ہیں حسن بسری نہیں تبصر کی گناہ سے حسد اور بخش اگر آپ نہ ضائع پچھلی امتوں میں جو بیماریاں سرائط کر گئیں وہ تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں حسد اور بغض انسان کی نعمت کو دیکھ کر کے نفرت کرنا و یہ سمجھنا کوئی نعمت اس سے ختم ہو جائے اور ہم کو مل جائے اس کا علم ختم ہو مجھ کو مل جائے اس کا مال ضائع ہو جائے مجھے مل جائے اور بغض یعنی کسی کی خوبی انسان کو خامی نفرت کرنا ہے انسان بغض رکھنا دشمن آپ نے فرمایا یہ استرا ہے اس سے بال صاف نہیں ہوتا لیکن دین جڑ سے صاف ہو جائے تو یہ بھی عمل سالے کے زد میں اور آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ولدی نفسی بھی یہی امال صحیح ہو دل صحیح ہو تو کیا کرنا چاہیے امال صحیح ہونے کے لیے دل صحیح ہونا ضروری دل صحیح ہونے کے لیے زبان صحیح ہونا ضروری ہے زبان صحیح ہونے کے لیے یہ حدیث پیش کی گئی لاستقیم و ایمان و آب دن حتہ یستقیم وقلب ہو بلا یستقیم وقل و کسی آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک دل صحیح نہ ہو اور دل صحیح نہیں ہوگا جب تک زبان درست نہ ہو اور زبان درست ہونے کے لیے یہ یہ عمر وہ حدیث و لدینفسی بھی جنت میں قسم وزاد کی جس کے حال میری جان ہے تم جنت میں نہیں جا سکتی جب تو ایمان نہ لاؤ پر ایمان اس وقت تک نہیں لاؤ گے جب تک محبت نہ کرو اب محبت پیدا کرنے کے لیے افش السلام عمل الحمد داخل ہے یا نہیں آخر اسی حدیث کو سن تو عبداللہ بن سلام ایمان لائے یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا ارے یہودیوں کے بڑے عالم تھے کہ نہیں تھے سب سے بڑا عالم اور آپ نے اشر مبشرہ کے نامہ چند صحابہ کو جنت کی بشارت دیا عشر دی اشرح مبشرہ کو تو دی صاب بن خیز بھی شماس کو جنت کی بشارت دی انسمی مالک کو جنت کی بشارت دی ان میں سے ستر ہزار لوگ بھی حساب و کتاب جنت میں جائیں گے عقاشا کو بشارت دی عکاشا والی حدیث سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور عبداللہ بن سلام کو بھی جنت کی بشارت دی اللہ من اللہ من کیوں عبداللہ بن سلام کی ہدایت کی عوام الرسل حد والی حدیث افش السلام اطعم الطعام فتح التعام صلی الحمام سلیبلیہ تدخل الجنت سلام سلام کو پھیلاؤ خوب کھانا کھلاؤ غریبوں مسکینوں کو بھی کھانے کی حدیث بتائی بتائیے کن کی. کو کھلانا ہے فتح کو وصلو رشتوں کو جوڑو کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا یہ دخل جنت قاطع و اللہ ہم سب یہ حفاظت کر فرم ہے اللہ قلوبین وصلیحد وبئین وحدین صویہ السلام جین قیامت کی علامت کے رشتے کٹیں گے ان بئین یہ دیسہ تسلیم الخاثہ فشوت تجارت و قطع عرح الزور شہادت عظہر و خطمان شہادت قیامت کے قریب لوگ اپنے لوگوں کو سلام کریں گے عام لوگوں حالانک سلیم علامن عرب آپ سے پوچھا کہ سب سے عی السلام سب سے بہتر اسلام کس کا ہے یعنی سب سے بہتر مسلمان کون ہیں آپ نے کیا فرمایا تو کھانا کھلاؤ سلام علامہ تو اللہ تاریخ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو اس قیامت کے قریب اپنے لوگوں کو سلام کیا جائے گا غیر لوگوں کو نہیں میں جواب اس لیے بہت سے لوگوں کو سلام کیجیے تو جواب بھی نہیں ملتا نہیں ملتا نا فشوت تجارت پوری دنیا میں تجارت پھیل جائے گی وقت الارحام رشتے کٹیں گے شہادت شہاد پوری دنیا میں جھوٹ کی تجارت ہے اب دیکھیے پہلے جو جھوٹ بولتے اس کے مقابل ہزار گنا زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہر چیز میں کوئی ایسا کاروبار ہے ہی نہیں جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کہیں بھی نہیں ہزاروں میں ایک شادی نہیں گئی اِلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ, ما اللہ تو ہر دور میں رہا شاہ جھوٹ ہی کمائے بات بات پر ظہور القلم اور قلم ظاہر ہوں تو خلاصہ ہوا کہ عبداللہ بن اسلام والی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا اسلام کو پھیلاؤ کھانا کھلاؤ سلی الرحم رشتوں کو جوڑو سلب المنا سنیام تدخلام جب لوگ سو تو رات میں اٹھ کر کیا کروالت کرو یہ لدین صلاحات میں داخل ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا اگر اس پہ بولا جائے تو بہت کچھ بولا جا سکتا اس کے بعد کتنا ٹائم ہو منٹ ہاں تو یہ تو تھوڑا لفظ تحقیق کر لیتے ہیں تواصل جو ہے کہ کسے وسیعت سے وسیعت تواصل باب طفاول سے ہے اگر آپ نے گرامر پڑھایا تو تفاول تشاب ایک, ایک دوسرے کو اوصا وصیت کرنا ہم نے وصیت کی اور تواسمان ایک دوسرے کو وصیت کرنا وصیت کا معنی ہوتا الامر المعقد تاکیدی حکم جس اللہ نے کہا اوسع بھیا ابراہیم وبنی و ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی آخری جو علم امن حکم جو ہے جس کو کہتے ہیں اور اللہ کا وسیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے وصیت کی اللہ تمہیں وصیت دے رہا ہے یو سیک اللہ حفیع اولادی کو اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت دے رہا ہے لینتقرے میں تو حضل مرد کو یعنی مذکر کو یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملے گا تو اس کو تاکیدی حکم کو کہتے ہیں اتواسوں کے اندر تفاول تشارع ہے ایک دوسرے کے پارٹنرشپ ایک دوسرے کے شریک ایک دوسرے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ایمان والا ہو لیکن ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج ہے ایک دوسرے کے تعاون کا اس لیے صحابہ جو ہے جب ملتے تھے کان اطنان صحابہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الطق علم یفریقہ صورت واسب یہ آپ کو ابن کثیر میں ملے گا غالباً تبری میں بھی جب دو صحابی ملتے تھے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتی جب تک سورہ عصر نہ پڑھیں اور سوریہ عصر کی روشنی میں محاسبہ کرتے تھے کہ ایمان میں ہمارے اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا کون سا عمل کر رہے ہو کتنا علم حاصل کیا کتنے لوگوں تک دعوت دی اس نے کہا میں نے اتنے لوگوں کو پہنچایا نے لوگوں کو پہنچایا تو ایک دوسرے کو حق بات کی وصعت کی اور یا خلل ہو تو اس کو بتائیں یا تو تبلیغ کرنے پر ابارے یا تو اس کی کمی کو دور کرے توا سب ایک دوسرے وال کا معنی کیا آتا ہے حق نمبر ایک حق کے معنی ثابت ہونا پوری شریعت داخل ہے اس میں سب سے پہلے تو وہی حق میں حق و اندون ہی البات اللہ کی عبادت حق ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی تحجد میں کیا دعا کرتے تھے اللہ انت الحق کو ایک وعد و الحق تیرا وعدہ حق ہے وہ حق و حق قیامت حق ہے حق محمد نبی حق ہے محمد حق قیامت حق ہے پوری شریعت داخل ہے اس میں دین والذی ارسل و اللدی ارس اللہ رسوم الحبی الحدا پوری شریعت پوری شریعت اس میں داخل ہے اس میں اللہ نے کہا تمہیں جاننا کہ شریعت ہی میں ہم نے آپ کو روشن شریعت دی اس کی پیروی کی تو پوری شریعت پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو حصیت کرنا یہ نہیں کہ چھ باتیں بتا دی اب چھوڑ دی. ایسی حدیث پیش کرو جس میں پورا اسلام تبلیغ جماعت سے اختلاف جو کیا لوگوں نے کئی چیزوں اس میں ایک تو چھ باتیں بتاتے ہیں چھ باتوں میں پورا اسلام نہیں آتا لیکن حدیث جبریل میں پورا اسلام آ جاتا ہے حدیث السلام نے کہا پوچھا یا محمد مل مل اسلام اسلام کیا ہے اسلام کے ارکان بتائیں نا بتائیں نا بھائی مل ایمان تو ایمان کے ارکان بتائیں نا تو میں نب اللہ ملائی کہتی بتایا کہ نہیں بتائیں اس کے بعد کیا بتایا مل احسان احسان کیا ہے? کا انت آپ اللہ کا نرا فعیل لمت کن ترا ہو فیل <تصفيق> نہ عبادت کرو گو یا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ تو آپ نے فرمائے ایمان بتایا اسلام بتایا احسان بتایا اسلام ایمان میں پورا اسلام آ پورا دین آ اگر آپ نے کسی کو وصیت کی کہ اسلام کے ارکان پہ عمل کرو ایمان کے ارکان کی آپ نے تعلیم دی اخلاص کی تعلیم دی کوئی آپ نے اتفاص بالحق حق پہ عمل کیا پورے اسلام پر عمل کیا بتا. کیوں نے جبریل, جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلایا دین اور تباس و حق میں اگر حدیث جبریل کا درس دیتے ہیں تو گویات حق اور حدیث جبریل کے مقابلے میں صرف چھ بات بتائیں گے چند باتیں بتائیں گے جزوی ہوا کلی نہیں ہو سکتا بدخلوف السلم کافہ پر عمل نہیں ہو سکتا و حق یہ قرآن کی جامعیت ایک دوسرے کو حکمات کی وصیت کی اور اس میں دعوت بھی داخل ہے پورا اسلام ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور اس کا میدان انسان اپنی ذات سے شروع کرے ابدا بنفس اف سے وہ انف اپنے گھر والوں سے اندھی رشیر تقربین اقربارو سے ہے نا اس کے علاوہ اپنے مسلمانوں سے غیر مسلموں سے خیر کن بالمعروف خیر و متین مخرجت بلا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے تواصل بالحق. اگر تواصل بالحق حق عمل نہیں کیا تو آپ اس امت میں شامل نہیں ہوں کیونکہ اللہ نے کہا سب سے بہترین عمر تمہارا پہلا وصف کیا ہے بھلائی کا حکم دینا برائی سے اور اللہ پر ایمان لانا جب تک تواصل بالحق پر عمل نہیں کریں گے ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ ایمان کا ذکر بعد میں ہے دعوت کا ذکر پہلے نماز اور زکوۃ کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوگی جب دعوت کا کام نہیں کریں گے. دلیل توبہ کی آئے نمبر سیونٹی ون علم علم تو تب کہا وہ یقین ہے یا نہیں نماز سے پہلے دعوت اذان ہے اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دو تب پڑھو وامرحلہ کبھی بس صلاح علیہ پہلے حکم کرو نماز کا تب اس وقت قائم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد میں اٹھے تو کیا, کیا؟ ام سلمہ کی حدیث قدر نبی لیتے آئے گبڑائی حالت میں اٹھے. آپ کا چہرہ سوکھا آپ نے سہان اللہ ماذا انزل من الفضائی وماذا انزل من, من الخذائی رات میں کتنے فتنے نازل ہوئے کتنے خزانے نازل ہوئے فتنے بھی بلائیں وغیرہ اس لیے ایک ڈاکٹر نے بتایا جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہارٹ کی کہا کہ ہم لوگوں کا ریسرچ ہے کہ جتنی بلائیں وغیرہ آتی ہیں نا یہ اٹیک جو ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو یہ خاص طور سے لقوہ وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے لقوہ ہے نا فالج وغیرہ کا جو حملہ ہوتا ہے وہ آخری وقت میں رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے بلائیں نازل ہوتی ہے حدیث بھی اس بارے میں دروازے کو بند کر لو برتن کو ڈھانک لو کیونکہ رات میں بیماری چلتی ہے جس کو بھی لگ گئی تو وہ پھر وہ بیمار ہو جاتا تو آپ نے فرمایا کہ بنائیں نازل ہو رہی خزانے نازل ہو رہے ہیں اور آگے کیا فرما پڑے میں یوں و صبح حربل یہ دیکھیے آپ نے تحجد پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا ان کمرے والیوں کو جگنا چاہیے کون جگہ ہے یعنی ان کو اٹھنا چاہیے لکھے وسلی نے نماز پڑھنا چاہیے ہر میدان میں دعوت ہے فرائض پر عمل کریں تو وہاں بھی اس کی دعوت ہے نوافل میں عبادت کرے تو نوافل دعوت تجارت کریں تو تجارت میں بھی دعوت نہیں ہے, ہے یا نہیں آپ تجارت کی منڈی میں گئے کہ نہیں گئے ہم یہاں سے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی مارکیٹ میں گئے یا نہیں گئے حضرت عمر مارکیٹ میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے میرے دکان میں ہمارے مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا کسی کو سامان بیچنے کی اجازت نہیں جب تک علم حاصل نہ کر وہاں بھی دعوت ہے یا نہیں گئے نا حضرت عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے غلے میں ایسے ہاتھ لے دیکھا اوپر سوکھا ہے نیچے ایسے رکھ دیا اس نے تابل فلی سمین جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے اور آپ نے تجارت کی منڈی میں تقریر کی جا کر مارکیٹ میں کہاں ہیں ہم لوگ کرنے والے کب کریں گے وہاں بھی جانا چاہیے یہاں ایک طرف سے جتنے لوگ ہیں گوشت بیچنے والے اور لوگ میرا اپنا اندر نائنٹی نائن فیصد لوگ نماز تو خیر پڑھتے ہی نہیں وہ تو ہے روزہ بھی نہیں رکھتے اور یہ جتنے گوشت بیچنے والے اللہ ماشاءاللہ مجھے جو ترقی ملی وہ پیشاب بھی نہیں کرتے اس نہیں کرتے عید کی نماز بھی عید پڑھتے مجھے علم ہے اس جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم کو پتہ چلا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی منڈی میں گئے کہا یا معاشر اے تاجروں کی جماعت ان یحشرون یوم القیامت جتنے تاجر ہوں گے قیامت کے فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے اللہ من تقا و ورن مگر جو تقوی اختیار کرے اور کیا کرے وبر اور بھلائی کرے اور کیا کرے وہ صدا اور سچ بولے علامی تقامہ نے پرہیزگاری ظلم نہ کرو گناہ سے بچو وبرہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو وہ صدا اور سچائی اختیار کرو اور آپ نے وہ اجتماع وہ حادیث بھی بتائی نے ایک آدمی مر گیا اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کون سا کام کیا تو کہا کہ نہیں میں نے کاروبار کیا اور میں نے اپنے کارندوں کو کہا جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دو اور, اور نرمی کرو تو اللہ نے فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں تمہارے سے نرمی کروں اللہ نے اس کی مفرت ایک مثال میں نے دی تو وہ تواس و ہر میدان میں تواس بالحق اب علم کے میدان میں وہاں بھی ہو اللہ کے نبی کی حدیث باٮٔ و رسول اللہ وسلم اللہ اِفام صلی وی طا ون الصحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضم الد کی نماز قائم کرنے پر زکوٰۃ دینے پر ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی پر یہ تو صبح حق میں ہے کہ نہیں داخل النسی دین, دین خیرخائی کا نام ہے فیلن لمن قا... کس کے بھی خیرخائی خال اللہ ول کتاب بلِ رسول ولیمت مسلمین و امت اللہ کے سر خیرخائی اخلاص اور رسول کے سر خیرخائی ان کی اتباع اور اس کے اللہ کی کتاب کی سر خیرخائی کیا ہے پڑھنا سمجھنا اور پھیلانا اور عام المسلمین مسلمین کی اخرقائی جو اپنے لیے پسند کروں ان کے لئے پسند کروں تو یہ ساری چیزیں تواس وب الحق میں داخل ٹھیک دا. ہے تواس وصف ان شاء اس پر عند گفتگو ہوگی نقل اللہ انت ربنا لاتو زق قلوبنا باد عید ہدع اللہ قنط الباب اللہ محب ویمان قلوبنا کرلعین القفر القصوف من علسین مجالن روشدین اللہ مزین وزین مجاللہ و مجلس کے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ دعا سکھاتے تھے یقوم مجلس یہ اصحابی الکلمات بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صحابہ کو یہ دعا نہ پڑھائے یعنی اکثر آپ صحابہ کو یہ دعا پڑھاتے تھے اللہ مقصماً لنا کا آگے پڑھیے ارے یار دو تین ہفتے سے ما تحول و يحول دونوں ہیں ترمیدی میں ماں ما بینا امین طاطی کا ماں تو بلغنا ما ماشاء اللہ امین مصائب ماں تحقین مسائب اللہ محمد وخواتینہ وجال البارث منا وجالا غلامہ بہت ضرورت ہے اللہ ملا اللہ ملا لا الرحمن اللہ ملا تسلی تعلیم الرحن یعنی اللّہ تعالیٰ اپنا ڈر خوف فرما جو ہمارے درمیان اور گناہ کے در میں حائل ہو جائیں اپنی طاقت و بندگی کی توفیق دے جس سے ہم جنت کو پا سکیں اتنا گہرا مضبوط یقین دے کہ دنیا کی مصیبتیں کیا ہو جائیں آسان ہو جائیں اللہ ہمیں کانوں سے فائدہ پہنچا یعنی اس کو عبادت میں لگا افسار ان آنکھوں سے فائدہ پہنچا اخواط جتنی طاقت ایمانی طاقت روحانی طاقت جسمانی طاقت علمی طاقت فکر جو بھی طاقت ان اس سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچا وجہ الب الرسمنہ اور ہمارے جتنے آزاں ہیں ہاتھ کان پان اس کو اللہ خیر کے کاموں میں لگا دے وجالفارانہ عالمانہ ظالموں سے بدلہ لے بڑے بڑے بڑے ظالم جو مساجد مدارس مراکز پہ حملہ کر رہے ہیں اللہ ظالموں ان سے انتقام لے بار بار پڑھیں اسے ٹھیک ہے نا صحابہ نے صحابہ غزب میں میں غزب خندق میں معافی چاہتا ہوں غزب خندق میں شوال سے لے کر ذکا تک کافروں نے محاصرہ کیا تھا لیکن ان کا محاصرہ ٹوٹا اللہ نے آندیاں چلائی دے گئی لٹ گئیں تب برباد ہو گئے کب یہ دعا پڑھنے کے بعد پڑھیے آپ اللہ سری الحساب الحصاب دعا پڑھ نہ یہ دعا آپ عوراتنا پڑھایا صحاب ال جیسی دعا میں سے وجال تعرانہ علام و ظالم سے بدلا لے منصورا عالمن ادانہ اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ تجالی دنیا کو برہمین دنیا ہمارا مقصود زندگی نہ نہ علم کہ انتہا ہو نہ انتہا درجہ رغبت اللّہ ملا تو سلط علّہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ تو پوری دعا اگر نہ پڑھیں تو کچھ اس کا ٹکڑا پڑھتے رہیں وجا الفاء رانا مبلم سرنا علیہ من, علی من آدانہ اسی کو پڑھتے رہیں ظالموں کے خلاف ظالموں سے بدلہ لے اور ہماری مدد فرمائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحابہ نے دعا کی تو فتح حاصل ہوئی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اس وقت ہم بکھرے ہوئے ہیں دعا کا ادوا وسلاخ الم صلاف کا قول ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے تو اس کو تو استعمال کر یہی ایک چیز بچی ہوئی ہے یہی ایک چیز ہمارے پاس بچی ہوئی ہے اگر اس کو بھی استعمال نہ کریں تو پھر کچھ باقی نہیں سبح اللہ, الہ اللہ انت یہ دعا مٹرس کے اندر اور مجرس کے باہر بھی ہاں کہیں بھی پڑھی عام حالات میں بھی پڑھی کوئی بھی دعا جو ہے آپ بار بھی جیسے یا خیو یا کئیم میرا حمتِ اصطیث اللہ نفس صبح شام کی دعا میں بھی ہے اور اللہ کے نبی عام وقت میں بھی پڑھتے تھے جب پریشانیاں ہوتی تھیں اس وقت بھی پڑھتے تھے اور صبح شام میں بھی ہے سمجھ میں آیا جسلی اللہ علی صلی فی الخلا ولا خیر دنیا بلاخر ہے نا صبح شام محمد لیکن عام وقتوں میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھنے کے لیے صلی اللہ حافظ ہے اللہ سے کیا مانوی نہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تمہارے آئت کو چھپائے اور اللہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے حالانکہ صبح شام کی دعا میں بھی لیکن عام دعا میں بھی تو اسی طریقے یہ دعا بھی جو خاص بھی ہے اور عام بھی, بھی, بھی پڑھ سکتے اور باص طور پہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علوم سلاوت بھیج کے دعا پڑھنا یا جس دعا پڑھ سکتے ہیں جہاں عام جو اللہ سے خاص دعا کرنی ہے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ کے مانگیں جی لیکن صبح شام کی جو دعائیں ہیں فرنماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں جس طرح آیا اسی طرح کریں م. اور اگر عام طور پہ ہم لوگ ایسے سجرے میں دعا کر رہے ہیں تو وہاں ضرور نہیں پڑھنا ہے مثال ٹھیک جی ہے جی جی جی جی نا جی, جی لیکن ایسے دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر یا کوئی اللہ سے مانگنا ہے تو حدیث کے مطابق کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے فلیحا صلی اللہ فلی ابدا ربی عربی وسنا علی اللہ کی تعریف ہمد وسلا بیان کرم یو اسلیہ علیہ پھر میرے اوپر درود پڑھے تم علی دعا پھر جو چاہے دعا کر کل دعا حجوئی ملا ہر دعا آسمان زمین کی زمین لٹکی رہتی ہے یہاں تک نبی پر درود نہ پڑھا جائے تو یہ جب کچھ مانگنا ہو اسپیشل لیکن نماز میں مانگ رہے ہیں سجدے میں مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے جو دعا جس وقت ثابت وہی پڑھنا ہے ایک صحاب ایک شخص کو چھینک کے وقت آیا چھینک وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمد کہنا چاہیے تو الحمدللہ کے ساتھ اس نے ضرور پڑھ دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کیا ترویدی کے اندر باب الب الحتاص اے باب الاعتاس احتاس اے باب ال اگر کوئی سرندے پریشانی میں آ جائے تو کیا نارملی صرف اللہ ہماری مدد کر بول کے ایسے صرف اپنے بات ایسے بول سکتے بولنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بہتر ہے کہ اللہ کی تعریف نبی پر درد کرنے کی بات کر